سبوت دینا لفظ محترم کبلا جی بارگاہ پیش کرنے گج کے گج کے زوردار نارا سنا تکبیر اج نہیں ایک ہاتھ چوکے میرا بھیر نار تک النبی استاد ماتر مفتی فضل احمد چشتی صاحب پیرش خاجہ محمد شبی چشتی صاحب پیر سید قطب علی شاہ صاحب پیر سید عبدل کریم شاہ صاحب حضرت تیلامہ مولانا مفتی سلطان محمود چشتی صاحب اسمبیا والمرسلین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 قل الله ان الله شديد العقاب امنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين یاموت اسفلا تو اسفلا ملکیا الله على آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يعلم ما كان وما يقول وکار السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الک کی شریف درود شریف کا ندرانہ پیش کرن تو آج زیاد ہے کہ مولا چالا ہر مخلوق دے ہر شرف تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ فرماوے ماسی فرماوے نہ فرمانی غلطی خطا ہمیشہ لے اپنی رحمت دی پناہ تا فرماوے رادرم محمد صاحب اپنی شادی اندر دی اس محفل پاک دا استمام فرمایا مولا سونا اس محفل شریف نو اپنی شرف بار قبولیتھا فرماوے کملی والے محبوب کے جوڑیاں باقا دزرگا نے دین د مولا سونا گناہ معاف فرماوے زندگی اسلام والی موت کامل ایمان والی ہتا فرما جنا بزرگان سانو ہر بلا محفوظ فرما اور دربار شریف درجات درجات محفر دی مناسبت جناب دے سامنے جس موضوع تلام کر گا اس کا انوانے حکوق ویسے حقوق کی گل آوے بڑی مایوسی گل پی بیان کرن والے تھے بلکہ خاص کروگا بڑی مایوسی کا سامنا کرنا کہ جڑے لوگ صحیح دین مستفی درد رکھتے ہیں اس وجہ نال جس دور دے اندر جس زمانے دے اندر رب سونے دا حق نہ روے رسول دا حق نہ روے اتے تیرے میرے حقوق دی کی گل سب تو سب پہلا, پہلا حقوق حق، حق، حق، حق، حق. حق بنانے والے حقوق بنانا لی زاد. ان اللہ للہ صرف وقت لا شریف فرمبیا اور نے انہ نے مولا سونے بنا ہوئے حق دسے بیان فرما نہ حقوق بنا کا حق رہا نہ حقوق پہنچا حق رہا ساری کو مویو حقوق بیان کرو حقوق اولاداں دیئے او حق دسو جڑے والدین دے اوتے اولاد دے متعلق والدین آدھے نہیں او دسو جڑے اولاد دے اوتے والدین واسطے استاد آدھا نہیں او گل بیان کرو بھائی جڑی تو لبا دست دا حق ہے پیر صاحب آندے نے سارے چڈ دوں ایک گل دسو کہ دے اتنے پیر دا کی حق ہے وجہ کی ہے وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے حق بنائی بیٹھے رب دے حقوق نو نسول کے حقوق نو بھول کے اپنے حقوق سامنے رکھی بھٹا کہ کوئی ہوگے جہاں میرے حقوق کا میرے حقوق بنا دا حق ماریا جائے تھوڑے نزدیک اور سی اقوام پاکستان دے نزدیک حقوق بناو آور نے لیکن اسلام دے نزدیک حق بنا دا حقدار صرف وقد حق بڑا او اور پہنچا حق دار صرف اللہ دا نبی اور رسول کیوں رب سونے تو بغیر کوئی حق بنا نہیں سکتا اور نبی رسول تو بغیر کوئی حق پہنچا نہیں میں ہوں اس پاس جا میرے زمان ہے جی رات گلا گلا انہ نو بیان کرن تے ایڈی مایوسی چھا گئی ہے کہ بندہ آدھا یار جدو رب رسول دک مارے گیا پیچھے کو مخلوق کے اک دی گل کرنی ہے پہلے حق دار در وہ, لے وہ لے اپنی Pe بیلی میں بندہ نا میںفتی نہ میں تعالی سکیر چاند کھڑیاں بیٹھا ضرور رنگ بلا جی حقوق, بیان کرو. حقوق تحقیق بیان فرمائیے فرمایا یار حق کی دسیئے جدو رب رسول دی ریا. حق نہیں و حق بنا کا ہی حق ماریا گیا حق پہنچا ہی حق ماریا گیا پیشا قوم نی تے باغ دی بولی بہرحال وہ اچھے نے। لوگ نے گلاج نہیں تو میار کی درد آی گل سن کے تھوڑے سامنے نقل کر دیتی ہے حقوق دا میدان بیان کردیا ہوا مایوسی ضرور چھا جی کہ یار اس کو بڑا جدو حق بنا کا حق ماریا جاوے حق دا حق ماریا جاوے تو باقی سارے ہٹا رہے میرے حقوق دسولاد آ میرے ماں باپ نو میرے دسو بیوی آدی میرے شوہر نو میرے دسو شوہر آدھا تھارے چڈ کے اے اے اے اے اے میرے حق سمجھا مرید آئی سال پیر چن وے کوئی بھی جنابے والے دو چار گلو دو جی پیر آپاؤ ادب کی یعنی اپنے اپنے حقوق نے پیشے رفت نے اور دوسرے کا حق ادا کرنے کا کوئی خیال نہیں کوئی توجو نہیں اپنے ہک کا مطالبہ ہو رہا ہے لیکن آپ اتنا ظلم کر بیٹھے رب دے حق بی مار دے بھی مار بیٹھے رسول قرآن حق بھی مار, بھی مار بیٹھے حدیث اسلام حقوق قتل کیتی بیٹھے اور مطالبہ کی ہے جی میرے حقوق نو بیان جنید بغدادی رحمت اللہ کہ ایک بار اوکرا لوگ کٹھے بیٹھے کون سن لوگ سفیا لوگ ات کٹے بیٹھے کسی اللہ کے فقیر نے سوال کیتا کہ یار اصل مرد کون ہے اصل یعنی مردانگیڑی شہمت کیونکہ مرد ہمت جیت جن ہمت مکی پی ہوگی لوگ اُن آد یار تنہا تو بھی گیا گزرے وہ ہوں تو مرد ہے گیا گزرا کیوں آدی ہائی رنگ وہ مرد کسے فقیر نے سوال کیتا یار دسو اصل مرد دے دے ہویا ایک اللہ کا فقیر اجمی بھا سا جنہوں عربی نہیں سی جنہ عربی انہیں فرمایا یار سارے فقیر عربی بیٹھے میں تھے زبان گل پتہ نہیں میری گل دی رمز تک اپڑ دے نے نہیں اپڑ دے یا میری کس نگاہ ویختے نے بہرحال انہیں آکھیا جو بھی ہوا کرتے فرمایا وہ اجمی فقیر بولے نے کہ اصل مرد او اور اصل ہمت اس کہ رب دے حقوق ادا کرے رسول دے حقوق ادا کرے الگ مولا سونے نے اون دے جمے جس جس دے بھی حق رکھے نے ذمے لائے نے سب دے ادا کر دے بھی اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے پتا لگو مردی نہیں نزدیک مرد تھے مرد تھے وہ ہوئے کہ جیڑا سب دے حقوق ادا کر دے تھے اپنے حقوق کا مطالبہ اور میں مرد سے کہ اپنے اپنے حق دا رولا پائی بیٹھے جی میرا حق دوں جی میرا کرو جی میرا کرو جی میرا کرو جی میں آ گیا جی میں لٹے آ گیا جی میرے جی. جی. جی. حقوق حکم کرو سمجھ یا یہ مرد نہیں رہ گئے یا شکل مرد آلیاں نے مردا آئی ہمت نہیں رہ گئی کیوں رب دے تے ماری بیٹھے ہیں میں اپنا نال رب دے سے ماری بیٹھے ہیں رسول دے بھی, بیٹھے ہیں، دے بھی ماری بیٹھے ہیں قرآن دے بھی ماری بیٹھے ہیں سونے نبی دے فرمان دے بھی ماری بیٹھے ہیں اسلام دے سارے نو قتل کر کے بیٹھے ہیں پیشہ حقوق جائے شاید رہ گیا حق حق حقوق بنائے رب نے نے پہنچائے رسول نے نے بیان اللہ دے قرآن نے فرمائے نے اگو وضاحت آئما نے فرمائی ح سن لگنا ہےکوق کی سوال میرے خیال کوئی بیٹھا پیتی بیسا یا سوجا سے بتا سوج دے حق دس بہرحال نال شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اون دی اون دی بار گاہ امید ہے نا. نا. حقوق میدانش رہ میدان مولا سونے نا. مرد عورت میں اپنی اپنی گلتے میدان ہی بڑا بڑا میدان مرد اور جائز طریقے نکاح تو بعد مولا سونے نے خاون کچھ ایسے فرائد رکھے نہیں کچھ ایسے حقوق رکھے نے جی بی, بی دی اور کچھ ایسے فراہد اور حقوق رکھے نے جہم لے کے لوگوں کی گل جائے رب رسول حقوق پورے کی تھی بائی تھی بائی تھی. یا کر رہے نے یا کرنے دی کوشش کر رہے نے گل نہیں جہار پیتی بیٹھے جب سا سارا کچھ پیتی بیٹھے ان کا کلام ہی نہیں تو سوجا کا حق بھی ہو ہو ادا کرے گا جڑا پہلے حق بنا والے نو سمجھے گا کہ حق بنا کدو اُن پتا ہوا وقت پوڑا شریر کے وہ سر نہیں اٹھائے گا جک جائے گا جدو عورت نو پتا گا میرے اتنے میرے خامن متعلق کنے حق رکھے جدو جد خبر ہوئے گی او وحدہ لا شریف ہے گردن نہیں اٹھائے گی جیڑا مرد یا عورت رب رسول پہچان ہی نہیں رکھتا بیٹھا ہے بیٹھے انگا مخلوق کے حق ہی ادا کر لے نے بہرحال مولا سونے نے ویٹو پاورا نے نہیں کپڑے مرد اپنے شادیاں ہوں گل توجوجی رات گھر جا کے کلے بہ کے سوچیا جی اج کل شادی ہو چار مہینے مشکل نال چکے بیبی صاحب اپنے گھر بی سو نکاح ہونا سو پچھو بہ سومن جڑے معاشرہ آدر د چار پور کسالی وجہ کی وجہ یہ پاک بیم حا کونسا میرے اکی رکھے کھے پتا خاون باغ بچ لو نسا میں ہاکم بن گیا یہ میری نکرانی ہے یہ جناب میری بندی باندھی ہے میں جو مردی کرا ہاکم جو بن گیا مرد آد میری مرضی چل سی مرد میری مرضی چل گھر میری مرضی نال چلے گا تو میری مرضی نال چلیں گی جا سمجھ تو ایک مشین ہے ہے تو ایک روبوٹ تک تیرا سوچ میرے بچ لگنا ہے ترکت کرنی ہے نہیں تو بے تے جان میری دبان ہلن تگ یار اگن ایک دفع منع کیتا یار آ مر جائے میری مرد عورت آدی تبدیلی آ گئی ہے مردن حکومت وٹی چ گئی ہے میری مرضی جی میں کھا گی او تا ساری دیا کما جو مرضی کر بار باوی ہا کمبن جو مرضی کر گھر کا لیڈر میں ہی ہوں یا تیری نہیں مرنی چل نکلے میں کلیا بہ کے مزے کرتا ہے احکام دتا ہے احکام دتیجہ یہ نکلے گھر برباد ہوگی بھی پریشان یہ بھی پریشان انہیں ذہن بھی گردش دا شکار ادا دہن بھی گردش دا شکار وہ بھی بے سکون بےسکو بھی سکون عورت بے سکون ہوئی ہے عورت دا سارا گھر بے سکون ہو گیا مرد بے سکون ہو ہے مرد دا سارا گھر بے سکون یعنی دو گھر ڈپریشن دا شکار ہو گیا لفظ ہے نا مرد والا بھی توجہ ہے آخر کوئی برائی ہے کوئی مرد ان دا علاج جسمانی امراض علاج، علاج روحانی امراض رب سونے نے ایکو ہی طبیب بنا کے بنا دیا میرے سونے نبی اپنی امت واسطے کوئی وا طبیب کوئی نا روحانی نہ جسمانی تا سید الانبیاء نے ایسا نظام قائم فرمایا کہ جیڑا بندہ بھی لگتا جان او جسمانی مردہ تو بھی نجات پا جی روحانی مردہ تو بھی نجات پا جان تو توجہ ہے نا یعنی ایک دین نہیں کہ جڑا بندے دی جان کا بھی محافے دے بندے مال کا بھی محافے دے بندے عزت کا بھی محافے دے بندے گھر کا بھی محافے د بندے وطن کا بھی محافے د بن جا تا کر کے جڑتا جا جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے وہ مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے وہی عزت بھی محفوظ ہو جی طبیبا اور حکیما سردار دا ایک ایسا لیا ہویا نظام ہے جان کی بھی حفاظت مال کی بھی حفاظت گھر کی بھی حفاظت عزت کی بھی حفاظت وطن کی بھی حفاظت اے جناب والی اولاد کی بھی حفاظت دنیا کی بھی حفاظت اگا قبر کی بھی حفاظت تو جڑا بندہ اس گئی جا بندہ اس تو اخرا جل رہا خدا دی قسم کر گیا نہ گھر بچا جان بچا سکتا ہے نہ مال بچا سکتا ہے نہ دنیا بچا نہ آفرت بچا سکتا ہے مار کچدی بگانا ہے یہ بھی بگانی ہے گھر تباہو برباد ہو پتہ پتا لگتا میرے سونے نبی دے تین تا ہٹ کے چل رہی نہ وہ جان بچی ہے نہ عزت بچی نہ گھر بچتا دروازہ انہا سارا لڑائیاں دا سارا تباہیاں دا سارا بربادیاں دا دروازہ ہی بند فرما چڈیا اطیس باغ سنا لگا وا اسی روایت نو میرے نگری لاہور گنج بخش علی نے اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب شریف دے اندر بھی نقل فرمایا میرے سونے نبی فرما نے فرمایا تنکا والا اربا دل السبتی المال میرے آکا عرامدار نے فرمایا فرمایا چار وجہ یعنی عورتیں چار وجہ یا رسول اللہ کیڑی کیڑی وجہ ہیں میرے آقا نے فرمایا المالو وسبو وہ نسبو فرمایا دی وجہ لال حسن دی وجہ لال نسب دی وجہ لال کچھ لوگ ویکتے ہیں امیر کبیر لوگ نے کچھ ویخ برا دری اچھی ویخی والی خوش نصیب تین والی میرے آکا امامدار فرما نے فرمایا میرے امتی کم تھی لویا جے تھے واسطے دی پسند نے فرمایا جائے نہ مال ویخیا جے نہ نسب ویخیا جے نہ حسن ویخیا جے تسا ویخیا جے پہلے تین ویخیا جے دین نہ ہو مال بھی ہو سب بھی ہوسن بھی ہوا یا کدی بھی قبول نہ کر آجے سب دو پہلے دین تین میٹیا جے دین ہو مال بھاوے نہ ہوسن بھاوے نہ ہو سونے نبی مطابق دے دیکھ دے والی ہو زیادہ ٹائم نہیں لین لیکن نے فرمایا دی آ جے تسان دین والی لویا جی خالے کمبار تین تھوڑے واسطے علی چنگی کیوں میرے آقا نامدار نے لڑائی چبائیاں کچرے چگڑیا دے دروازے بند فرما دیتے لے بند کر دیتے کہ جدو بیانتی بی گی میرے اتنے دین نے کی ہنگ رکھے کی کر ل میرے واسطے خاون دقام کیش درما نے فرمائیے میرے آکا امامدار نے سراہن مرد نم فرمایا اشارت بیو بی بھی فرما گئے میری امت تھی آئے میری امت دی بی بی بی کوئی مرد پسند کرنا ہوے وہ کرے جڑا مولا علی والا ہو ہے اس روایت دو سبق لب گیا مردوں جی مرد ہونے لبے تلاش کرے تلاش کرے مطابق لک چھپ کے بیٹھی واسطے حکم ہے مرد تلاش کرے مرد پسند کرے جڑا چبڑا جڑا جڑا نبی پاک سرکار دی شریعت متارا سے دی پہرا دین والا ہو جنوے تو دین والے رلنگ گے نہ ادھر ہو ادھرو کمی ہونے حقوق کا خیال رکھے گا مرد عورت اپنے حقوق دے خیال رکھے گی بھی حق پورے ہوتے رہے بھی حق پورے ہوتے رہے نہ جھگڑا بنے گا نہ ذہنی کوفت دے گی نہ گھر برباد گا پتا لگتا ہے سونے نبی د تین گھر اچار نہیں آیا گھر وساوڑ آیا اے قربان جا تاں تاں میرے نامدار نے فرمایا یہ بھی دیوت بھی دیر جھگڑا آدرو فیتر اٹھے دونوں ایک دوسرے دے حق ادا کرتے رہی حفاظت روے خامد بھی حفاظت روے وہ جدو اے چوڑا سکون روگ گا آوان آدر ٹپری سکون چا سدگے سونے بسالت قربان جا باغل بھی ویخر سن ویخر سن ایک ایسا زمانہ لوگ مال نو ترجیح دین گے مڈے آلے آخر گڑی امیر ہوے کڑی آخ گے منڈا امیر ہوے مل آخر گڑی سونی ہوے کڑی آخن گے منڈا سونا ہوے مڈے آخن گ بنایا جان تا میرے آخ اپنے امتیا نی سبق پڑا چڑیا اس و جس ویخیا جائے تو ویسے جی تسا میں, میں, میں محمد نے تین نو ویخیا دے آل دلت فرما آلات لرت فرماؤں فرمائے کس کو سے پوچھے کوئی سونے بھی اک تک مالے میں چودہ سو سال بعد بھی کس کو دیکھا یہ پو سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ پو سے پوچھے کوئی آنکھ والوں مت پلاسل رونا ناجھ میں آگالوں کی پلا پو پلا پھوسل آگ سرو وما سگ دی طاقت باوے دمانا تا قیامت آنا سی میرے سونے نبی قیامت ہی کر سارے دمان فرمون دے پر مان جا مت میرے آخ نامدار نے وقت تو وقت تقت تی پر سر وقت خبردار فرمایا کوئی غافل نہ ہو جاوے گفلت کا شکار نہ ہو جاوے اے میری گل سنے میری گل سنے اکھاں بھی کھل جان دے کان بھی کھل جان اے کوئی وا گفل نہ ہو جاوے کوئی گافل ہو گئے گفلت کا شکار ہو کے تو چہانہ دیاپ کا شکار نہ بن ج ایراندار نے اپنی امت کا ہے جہان بھی بنایا اگلا جہان بھی بنا آگے جو تم غافل تھے سو و کا فل سو زم کا پھر سن ملش سبق پڑھایا کھلیا تے گیا کھل اکھیا اثا چت پولاول Good yeah. job. Blut <laughs> Vaya لوگو ایسا زمانہ روک بجن گے اس پہ لوگ نس گے پیسے لوگ نس گے برادری پچھے تسے برادری نے ویکیا جی اگر صرف برادری ویکنی ویکن دئی حارج نہیں حسن چ کوئی حرج نہیں مال ویچ بھی حرج نہیں لیکن میرے اکاج فرمان اے مطلب مال بھی ہوسن بھی ہوتی نہ فرماتے ہیں نصب دیکھو اف خیال رکھو اف یہی ہے نصب ہے مال دیکھو حسن دیکھو اپنا نظام معاش اس کی طرف نظر کرو لیکن یہ مال بھی ہو گئے حسن بھی ہو گئے برادری بھی ہو برادری جی ہوسن بھی نہ ہو دے مال بھی نہ ہو, ہو سب سے برادری بھی نہ کے او زندگی کا بھی سکون سے آخر تو جرداں آئیے ایک عورت نے ایک باغ نے زمانہ اندر سونے نبی خاش کا سچی گل کر چڑ دیا سونے پھر بھی جی تیری اجازت نہیں پہلے ہاں جی یہ ہوئے آخا ایماندار نے فرمایا فلاں بندہ دین میں کمزور ہے کمزور ہے کی مطلب اشارہ فرمایا میرے آخا ایماندار نے چاہ واسطے وہ چنگا ہے وہ نقشہ رکھتا ہوئے خولا فا نقشے ہوئے مرد مرد واسطے بیوی دیوا بزرگ فرما دے جنت ہی بیبی واسطے مرد دین والا جنت ہی مرد واسطے بی بی دین علی جنتی. قربان جنت اس جہان تنت زیادہ دا قولے ہوئے کہ اے میرے آخ نامدار نے مرد حکم فرمایا تین لوسان دی شرو ہوں نہ بالمعروف مار ان اچھا برتاؤ کر معاشرت اچھی کری اوے میں بارے بلوا لو بی, بی دین علی مرد بھی پتا پتا قرآن واسطے نکرانیا برتاؤ نہ کردیا والا برتاؤ نہ کرا سوچا والا برتاؤ کر اے کیوں تیری باندھی نہیں رب سونے مخلو گے نکاح آ گئی ہوں دا مطلب یہ نہیں کہ تی جان دا مالک بن گیا اصل مالک کو اصل مالک تو بعد اصلی مالک بن گیا جو میں کروں گا مولا فرما اگر چھ تیر نکاح چی پر بھی رہنا میری مرضی دے مطابق ہے لیکن اکثر خاندان خاندان کی ماں بلنے اور سڈے فکرا سوفیا فرما نے مایا اولاد تربیت پہلی درسگا ماں ہوا نے دلیل بخاری شریف ادیس لیا فرمایا اس مرد جنا بھی تگڑا ہو مرد جنا بھی تگڑا ہوگا سونے نبی نے فرمایا اور جڑی مرد واسطے چوکھاٹ جو ہاں جی بوا لگتا بچ چوکھاٹ نو لگ کیڑا قربان جا میرے آخا علامدار نے فرمائے اصل اصل سرکار نے جدو آپنے، عدرت سیدنا علیہ السلام دی شادی فرمائی گجر سے آپ اپنے پتر مل جان گھر آئے نے دروازہ ہے آپ کی نوہ مبارک گھر سے، قربان نے سلام فرمایا فرمایا میرا پھر کتنے نو مبارک گرد کردیے ابا جی خود شکار نو گئے آپ نے فرمایا سنا کار ہوں پی بارکر خیر میرا پتر میرا سلام بھی دے میرا پیغام بھی دے آخی ابا فرما چوکھا سرکار جد واپس آئے او پاک بی بی آنے لیکن بی بی لے کے لگو ابو بارگاہ نبی دمالے دیا سارا روس بی چی برابر نہیں ہو سکے بی بی موترما سلام دال پیغام دتا کہ ابا جی اور فرما رہے چوکھ بدلے فرمایا چل پوجا بی, بی انہیں بی بی ایک ایک ایک ایک ایک فرمایا ہاں پیغام پہلی دوسری فیر اتفاق بنے حضرت سیدنا ابراہیم سرکار آدھے نے حضرت سیدنا اسمایل سرکار گھر نہیں سنا پتر میرا نے شکار رکے ہوئے کزارا نے اللہ اللہ کا شکر بڑی سونی پہ دی ہے حضرت ابراہیم سرکار فرما نے اچھا میرا پتر آلود بھی دے پیغام بھی بخاری شریف دی پتا لگتا جی نبیاں نے دروازے سر یہ چوکھا ہل دروازہ بھاوے کلے کا ہی کیوں نہ ہو سکا نہیں بلکے اسی عدیس کی ترجمانی دی مولا روم کی گل سنا مولا روم ایک ایک مزدور مزدوری پہ کرگا چوتھی منڈل لاندھی یا بلندی بادشاہ وزیر گزرے بادشاہ یار بندہ بڑا دگڑا ہے وزیر بادشاہ وا لگ ہوئے بڑے بڑے سیاح ہوایت پڑے سر بادشاہ دے وزیر دا ہویا ٹاکرا وزیر دریا تر پیا لوکشاہ بعد سال اتفاق ہوا کن سال بعد سال اتفاق ہوئے وزیر ادھر پیا ٹپد ہے بادشاہ ادر پیا پی بادشاہالی اڈا ہوں اگو سوال یہ بنتا ہے انڈے نال کھانے لون کھانے یا کالیا مرچاں کھانے پی سال کا پہلے ہوا سوالی سال دہران کی یعنی وہ ایڈی ہاضر دماغ لوگ آدھے سن پچی سال بعد بھی دماغ کی جیڑی گردش بندی لگ آخ میں پتہ ل پا وزیر نے وزیر نے مزدور پتا لایا واقعی مزدور بیوی نے ویک پتا لگت نہیں بسترا لگا پیا ہوں پانی گرم پیا ہوں روٹی نال پی ہوں بیوی آسملہ کہیں بنجی تہ ہات پیر منہ تھوڑی ہے کھانا پیش کرتی ہے کھانا پیش کرنے جناب والی کردی چیلنج آخر چلو واواں کہا زور واد دو پفے لوگ دو پپے کٹن لو جن کی عادت ہو منہ دند ہک نہیں ہونے نکل مگر <ڈز> <دیش> اون دو فے لبیاں وہ گھر باہر د